وَشَرَّ وَكُلَّ بِدَعَ وَكُلَّ وَكُلَّ فِي <النار> محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کی بڑے انعامات میں سے اور اس کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے اللہ رب العلم فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے جوڑے سے تمہیں اولاد بیٹے اور بیٹیاں عطا کیا ہے یہ اولاد اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے الباء المال والبنون البا الحیات دنیا دنیا کی ساری زیب و زینت مال اور اولاد کے ذریعے ہے جس گھر میں اولاد ہے وہ گھر بڑا ہی و بشاس رہا کرتا ہے اور جہاں جس کے ہاں اولاد نہ ہو انسان اولاد کی وجہ سے بڑا ہی بے قرار اور بے چین رہا کرتا ہے یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں اولاد چاہے بیٹے کی شکل میں ہوں یا بیٹی کے شکل میں ہوں یا دونوں کی شکل میں ہوں یہ اللہ رب العالمین کے نظام ہے یہاں بولے شاہرانا بس اللہ رب العالمین ہی اپنی حکمت اور اپنی علم کے اعتبار سے جسے چاہتے ہیں صرف لڑکے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نہ بیٹی ان کو نا اول بنا دیتا ہے یہ ساری حکمتیں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے حلیب و خبیر ہے کس کے لیے صرف بیٹا مناسب ہے کس کے لیے صرف بیٹی مناسب ہے کس کے لیے دونوں مناسب ہیں کے, کے اولاد مناسب ہے اور کس کے لیے اولاد مناسب نہیں ہے اس کی حکمت اللہ رب العالمین جانتے ہیں بس ہمیں اس بات پر ایمان و رکین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم زیادتی اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا اللہ رب العالمین نے اسلام نبی علیہ کو دنیا میں بھیجا تو آپ کے دنیا میں آنے سے قبل تقریباً پوری دنیا میں شب لڑکوں کی بڑی قدر و قیمت رکھی جاتی سمجھی جاتی تھی اور کو اپنے لیے عذاب اور اپنے لیے مصیبت سمجھی جاتی تھی اولاد کو قتل کرنے تھا اور کو زندہ دفنا لینے کی بڑی شدت کے ساتھ مانیہ کرا دی گئی ہے اور بڑی وعیب سنائی گئی وعی بل موجود ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو زمین میں دفنایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے تھا کے میدان میں تب سب سے تم نے کیا جرم کیا تھا جس کے بنا اب تمہارے ماں باپ نے زندہ ہی دفنا لیا تھا بیٹی بنا دیا تھانا چیز سمجھی جاتی تھی اور اگر جو بچیاں زندہ رہ جائیں آگے وہ عورت کی شکل اختیار کر لیں تو عورتوں کی بھی کوئی ویلو کوئی قدر و قیمت اسلام سے پہلے دنیا میں نہیں تھی نہ ان کا وراثت میں حصہ تھا نہ ان کو کسی میں دخل کی اجازت ہوتی تھی. بلکہ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتی تھی یا جس طرح سے دنیا گھر کے اندر سونے کے بسونے ہوتے ہیں چارپائیاں ہوتی ہیں کھانے پینے کے برتن ہوا کرتے ہیں ایسے ان کو دنیا کے اندر ایک استعمال کرنے کا سامان سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے آ کر کے عورتوں کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ طا کیا سب سے پہلے مذہب اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس نے عورتوں کا ایک اونچا مقام و مرتبہ دیا اور ان کے انسان ہونے کا اور مردوں کے سانہ بشانہ ہوتی کا سب سے پہلے جس نے اعلان کیا ہے وہ چاہیے کی تمام رسموں کو ختم کر دیا میرے بھائی لوگوں آپ غور کریں ایک عورت جو ہوتی ہے اس پر چار مرحلے گزرتے ہیں ہر عورت دنیا میں جو عورت آپ کو نظر آئے گی اس پر چار, دو چار دور وہ کسی کی پیاری بچی کسی کی بیٹی بن کے رہتی ہے کسی کے دور میں رہتی ہے کسی کے بستر پر رہتی ہے کسی کے رہے میں کور پر طرح زندہ رہتی ہے ایک بیٹی ہونے کی حالت ہے دوسری کوئی عورت وہی بچی وہی عورت شکل میں زندگی تو, تو پہلی پہلا مرحلہ ہے بیٹی بن کر کے دوسرا مرحلہ ہے میرے بھائی بہن بن کر کے اور تیسرا مرحلہ ہے بڑی ہوتی ہے تو چاہے بھائی ہو یا باپ, باپ میں ہو یا بھائی کی نگرانی میں چچا کی, کی, کی, کی شادی کر کے کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے اپنے اور زندگی نہیں گزارتی اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ کسی کی بیوی بن کر کے زندگی گزارتی ہے آخری اور چوتھا مرحلہ آتا ہے شادی کے بعد اللہ آدمی نے اگر اولاد سے نوازا تو چند سالوں کے بعد اور کسی کی ماں کی شکل میں زندگی گزارا کرتی ہے یہ چار مرحلے عورت بنایا کرتے ہیں بیٹی کی شکل میں بہن کی شکل میں بیوی کی شکل میں اور ماں کی شکل میں اور اسی ماں کی شکل میں کبھی دادی اور نانی کی شکل بن جاتی ہے لیکن رہتی ہے حقیقت میں وہ با ماں،, ماں کی شکل میں میرے بھائی ہو ذرا اسلام نی اسلام نی ان چاروں مراحری میں مقام مرتبہ دیا ہے شام سے اور بچی ہے جو اور بیٹی کی شکل میں بچی کی شکل میں لاڈلی پلاڑی منی کی شکل میں رہتی ہے اس وقت اس کا کیا مکان مرتبہ ہے امام بخاری رحمت اللہ نے اور امام مسلم امام, امام, امام اور ایک ایک ہمارے دروازے پرائی اور اس نے اس سے سوال کیا بڑا جی بری حال تھا لیکن میرے گھر میں صرف ایک خجور رکھا ہوا تھا میں نے پہلے سوچا کہ ایک خجور دوں تو بیٹیاں کو دوں ایک کو دوں یا دوسری کو دوں ماں کو دوں یا بیٹیوں کو دوں کہ ہم نے ایک ہمارے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں کیا کرتی ہے میں نے دیکھا اس نے ایک خجور کو بیس سے دو ٹکڑے کی ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا بچیوں کے خلاف ہی رسمی اندازہ لگایا کتنی عظیم ترین چیز ہوتی ہے پوچھا کیا ہوا کرنے کیجور میرے پاس تھا میرے بیا اور بچیوں سے دادا مجھے بہت ہی نظر آ رہی تھی لیکن ماں بچا محبت نہیں لے رہی اس کھجور ایک کھجور کو پھیر کے بے ٹکڑے تمہیں اور دونوں بچیوں کو کھلا کر کے خود بھونکی آگے بڑھ گئی لے کر کے بچیوں کو آگے ساتھ مانا آئساں تمہیں تعجب ہے اس سات کی کسم اس سات کی کسم تم نے خواہشات پر اپنی اولاد اپنی ہے یاد رکھو جس کو تم نے دیکھا جس کو تم نے دیکھا کہ وہ رہ کر کے ایک معلوم ہے اگر اسے کس طرح پڑی تو معلوم ہے یہی بیٹیا حسب کے میدان نے ہو جائیں گی اور, اس کے اور اس کے کو اگر یہ اور اس کی جس میں جس نے اپنی بچوں کی پرورش کی ہے یہ بچیاں جہانم کے دروازے پر کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی رمبو لال جس من جانے سے آگ بن جائے گی دوسری حدیث جس کو نقل کرتے ہیں باہر سو رہے تھے میں گھر میں تھی ایک خاتون آئی ایک عورت آئی بچیوں کے ساتھ آئی باندنے کے لیے ہمارے گھر میں میں نے دیکھا تین ایک ماہ اور پہ میں میرے گھر میں تین کھجور اٹھایا ایک کھجور جا کر کے ایک بچی کو بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی جلدی اپنا अपना کھا گئی میں نے کہا खाली ہو گیا لیکن میں بے چاہوں ابھی کھجور کو صاف کر کے بچیوں نے دیکھا ہو چکی ہے اور اپنے حصے کا کھجور اپنے مدد آ رہے بچیاں پھوکی تھی ایک کھجور سے نہیں لی تھی دو بچیاں دو, دو, دو, دو, دو, دو, دو نکالا اور ایسا من نہیں دیتا ہے کہ میں اس طرح سے اپنی آواز سے محبت کرتی ہوں آپ نے ساتھ بنانا ایسا تم نے کیا سمجھا جانے کا ایسے ہی راجت پر بھی خوشی کا اظہار کرو یہ سوچ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آگے تمہارے کام آئے تمہارے کام آئے اللہ تعالیٰ الحمد للہ سو سنن نے کی حدیث نبیل من آر جاریت جو انسان اپنی دو کی پرورش کر دیا دو کی پرورش کیا حتی حتی یہاں تک کی بڑی ہو گئی اور ان کی شادی کر کے, کے سسرال تک پہنچا دیا آنندر کی رامتے جب قیامت کے دن کبر اٹھنے کے بعد جب میدان میں آیا تو آنا کہا کہ ان شاء اللہ اور پرورش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جنت میں ایسے نہیں جیسے ہماری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں بہت بڑی نعمت ہے ایک ہے بیٹی کی شکل میں جب بہن کے شکل میں آ جائے اس وقت امام اب ادا امام تم بہنوں کو بھی مصریب نہ سمجھو بہنوں کو بھی نیمت سمجھو،, برکت سمجھو،, اپنے لیے کا سمجھو اور اپنے بھیجو امام تم نہیں اور صحیح طرح تینا کو من یا, تین ہوں یا دو بیٹیاں ہو اور مہینوں के ساتھ جس شخص نے اچھا سلوک کیا ان کی تعلیم کی ان کے ساتھ احسان کیا ان کی پرورش کیا اور بہنوں کو بہت نہ سمجھا ریتا سا کرنا چاہیے جس نے دو بہنوں کی پرورش کیا ہے اور جس شخص نے تین بہنوں کی یا دو دوستوں کی تین بہنوں کی یا دو بہنوں کی, کی اس نماز رکھ جیسے اور ملنا اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سیوا احسان اور اپنی بیویوں کے ساتھ بڑھائی کیا بیوی جب کسی کے پاس بیوی ہے سب سے اچھا معامل ہے جس کے سب سے اچھا افراد ہو اور اپنے بیوی بچوں سب سے اچھا ثابت ہو اچھا اور آپ یہی بنا سنا چاہیے فرمائی نہ, ہے ہے نہ, اسے دیتا ہے نہ اسے ہے. کیا مومن ہے. کا تکانہ یہ ہے اللہ کے رسول کے پروان کا بتاؤ ہے. ہے تو ایک سوبیاں ہیں میٹیاں ہیں اور سو بھی بنیا پکا کرو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آجرما جہاد میں جانا چاہتے ہو بھلا سر اللہ آجرمایا زندہ ہے آگ سنوایا جہاد کو چھوڑو ارے اپنی بہن کے پاس رہ کر کے اپنے کرو. جنت, اس لحا. ارے تیری جنت کو نہ <تصفح> <تصفح> کہاں جا رہا ہے جنت کو ڈھونڈنے کے لیے میں جنگ جہاد میرے اسلام میں ہر اکا بڑا مکان ہم لوگوں کے ہے چاہے بیٹی کے سکن میں ہو بہن کے شکل میں ہو کے ہوکل میں ہو یا ماں کے سکن میں ہو اللہ تعالیٰ ہم بنا لوگوں کو پہنچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ قریب کر دے اللہ متلو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کا عذاب احاطہ کرنے والا بنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات للمسلمين والمسلمات الى الله رحمته الله ان الله يحب الذين اجلوا الاحسان وايتاء القربى ربنا العالمين صحاشا والمنكر وربك يا قوم لا ننسى تذكرهم وذكر الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم وذكر الله تعالى اكبر